اسلام صحمد الرحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام واٹس میں موجود برادران کو سلامت کرتے ہیں فضائل اہل سلسلہ درس سینتالیس اول گیارہ یعنی کتاب سب ان میں سے گیارہواں نمبر درس اور مجموعی طور پر سینتالیسواں درس فضائل حلود نے لکھی ہوئی کتاب حضرت امیر کبیر حضر المدانی رحمۃ اللہ کی کتاب سب ان سے حدیث نمبر ستارہ اور اٹھارہ کا ترجمہ اور حضرات کی مبارک عانوں پہنچا رہا ہوں حضرت امیر کمبی سمن رحمۃ اللہ علیہ حدیث خود ابو بکر سے نقل کریں کہہ رہے ہیں ان ابی بکر نبی بکر سے روایت ہے قال قال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اباب بکرن اے بابکر کفی و کف فی انفل عدل میرے میری میرا اور علیہ السلام کا حتلی جو ہے عدل انصاف میں بالکل برابر ہے ہاں جس طرح محمد سے کسی قسم کے ظلم کسی پر علم ہونا ناممکن ہے ہاں میں سراپا عدل ہوں تو علیہ علیہ السلام بھی سراپا عدل ہے ہاں جی یا تو خود سے آپ خطاب کر کے فرما رہے ہیں تو یہ عادیث جو ان بزرگ اصحاب سے اختاب کر کے انہیں کو مخاطب کرا دے کے فرمانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ امت سے اس وقت کے احساب سے آپ یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد جو ہے اگر تم جو ہے میرے منصب کا علی ابن ناب طالب ہے کیونکہ منصب کا حقدار وہی ہے جو عدل انصاف کر سکتے ہیں کیونکہ علیہ السلام عدل انصاف کرنے کے لیے ایک تو علم چاہے تو ورنہ جو ہے غلطی سے بھی غلط فیصلے ہو جاتی ہیں لہذا علی علم میں کامل بھی رکھتے ہیں اور دوسرا ہوائے نش کا غلبہ ہو تو وہ غلط فیصلے کر سکتے ہیں تو آپ پر ہوائے نفس کو بھی آپ کا غلبہ نہیں ہے آپ کو اللہ نے معصوم قرار دیا ہوا ہے آئے تطہیر آپ کی شان میں نازل ہیں اور جو رولا جو دنیا پرس ہو ہاں جی اور زہد میں کسی قسم کی ہو تو پہ نے فرمایا تم سب میں از الناس زاہد ترین حسی دنیا سے بے راغبت ترین حسی علیم نب طالف ہے تو وہ تھا اور اسی طرح جو ہے حیرث لالش دنیا کے وہ انسان کو جو ہے نا کی طرف کھینچ کے لے جا سکتے ہیں تو علیہ السلام نے تو آپ تو جس نے دنیا کو تین دفعہ تلا دے دی دیا ہے ہاں جی حیرث نامی چیز آپ کے دور تک نہیں پھٹک سکتا آپ ہاں سے کوسوں دور کا بھی آپ سے واسطہ نہیں ہے تو ہر لحاظ سے آپ ہاں جی عادلانصاف کا حامل ہنستی ہے عد علیہ نے فرمایا میرا ہاتھ علی اور علیہ السلام کا ہاتھی عدل انصاف انصاف میں بالکل برابر ہے اس طرح تم لوگ مجھ کو ایک نبی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عادل حاکم دیکھتے ہیں اس طرح علیہ السلام بھی ایک ولی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حاکم عادل ہے ہاں ایک امام عادل ہے اور انہیں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے بعد تم میرے امت کا راہور رہنما اور امام اور میرے جانی سے میرا خلفہ علیہ علیہ السلام ہی ہے چونکہ عادل کا ذکر جو ہے اسی شاخل کیا جاتا ہے جو حاکم ہو ہم لوگوں میں عادل انصاحب کا منع نہیں ہے تو علی بہترین عادل ہے عادل کا مالک ہے یعنی تم لوگ علی کو حاکم بناؤ علی ہی سے بہترین انصاب ہو سکتی ہے اس لیے جو ہے ایک عیسائی عالم دین نے جو علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی جامع کتاب لکھی اصعۃ عدالت الانسانیہ کے نام سے اس میں انہوں نے یہ جملہ کوٹ کیا ہے کہ علیہ السلام کی شہادت کے اسباب یہ بیان کرتے ہیں کہ قطل ہو عدل ہو علیہ السلام کے انصاف نے آپ کو شہید کر دیا یعنی لوگ آپ کے انصاف کو برداشت نہیں کر سکے ہاں جی اور چونکہ آپ جو سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ہاں جی آپ کے خود چاچا جو ہے حضرت عباس علیہ السلام خوبصورماتے ہیں اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے بوکے تھے میں نے دیکھا اس کے بچے نہیں آتے بوکے ہیں تکلیف میں ہیں آپ آیا مجھ سے جو ہے کچھ مانگا میرے خلافت کے دور میں بیت المال سے کچھ مانگا تو علیہ السلام واقعات بہت مشہور ہے آپ نے جو ہے ہاں انہوں نے کچھ اصرار فرمایا میں آپ نے کہا چاچا مجھے جو ہے میرے حصے میں جو آئے گا اس میں سے میں جتنا ہو سکے آپ کا تعاون کروں گا لیکن مسلمانوں کے بیت المال سے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں ہاں جی اور آپ کو خالی واپس کیا ہاں جی اور جو ہے بلکہ جو ہے انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے ایک لوہا جو ہے آگ میں ڈال کے رکھے اس کو گرم کر کے ان کے پاؤں کو قریب کیا پاؤں کے قریب کیا تو انہوں نے کہا اور کا یعنی یہ کیا کر رہے ہو تو آپ میرے ساتھ میں آپ سے کچھ من لینے آیا ہوں تو آپ مجھے جو ہے گرم لوہے سے میرے پاؤں کو داغے جا رہے ہیں فرمائے اچھا اچھا آپ کو مجھے جانم کے آگ میں پھینکتے ہوئے آپ کو تقلیب میں محسوس نہیں کریں یہ دنیا کے آگ سے آپ اتنا زیادہ ہے تو اس طرح جو ہے کون حاکم ہو سکتا ہے جو اتنا سا اور آپ خود کے بھی رہیں ان کے بچے بہت نہایت ہی سے نڈال ہیں لیکن آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں اور جو حصہ مجھے ملے اس میں سے میں جو دے کو آپ کو دے دوں گا ہم مسلمانوں کے ماتھے میں آپ کو خوش نہیں دے دوں گا کتنے عظیم ہنسی ہے نی اسی طرح ایک دفعہ آپ نے اور استعار کیا پہلے سے نے فرمایا کہ اس وقت آپ کو میں سے میں اچھا رچھا چائے کا تلوار لے ایک ایک لے لو رات کو کلہرا لے کے کوہے کی بازار میں گیا پھر کہا جی اچھا اس سے دکان کو تالے توڑو اس تالے کلہارے سے تو انہوں نے کہا بیٹا کیا تم آپ مجھے چوری سکھا رہے ہے ہاں چوری کرنے کے حکم دے رہے ہو تو آپ نے فرمایا چاچا چا یہ چوری ہے تو یہ بھی چوری ہے اور آپ مجھ سے بیت المال سے دینے کو کہہ رہے ہیں وہ بھی چوری ہے یہ تو ہمیں مالک پتہ ہے دکان کو اگر ہم دے سکتے ہیں تو معافی بھی لے سکتے ہیں سب کو لیکن میں جو ہے ان سارے عوام سے مغریب غربا کے مال آپ کو دے کر میں کیسے جو ہے ان کا حصہ جو ہے کیسے جو ہے میں ان کا ہاں سے معافی مانگ سکتا ہوں لحاظت جو ہے میں نہیں دے سکتا ہوں تو عظین گرم یہ ہے علیہ السلام کا عدل الصاف تو آج اسی حدیث سے میں اتفاق کرتا ہوں اللہ علام صاحب کا مولانیہ کی صحیح معرفت ان کی دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما آمین